تم فرماؤ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالان کہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی اور ہماری کرن ہمارے امال ہمارے ساتھ اور تمہاری کرن تمہارے امال تمہارے ساتھ اور ہم نری اسی کے ہیں